رحم اللہ وحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور شفیم ورثب الباطہ اور باقی تمام سامندر فارن سب کو سلامت کرتے ہیں اور ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درج نمبر 395 سو پچانوے ہے تین سو ہے اور سلسلہ باہ جو ہے ہمارا چونکہ ملک الجبار کا جو حصہ ہے جس میں پچاس مرتبہ لا الہ الا اللہ کا تکرار ہوا ہے اور ساتھ ہی دوسرا اسماع الحسنہ بھی اس کے ساتھ ذکر ہے تو مطلق ذکر اللہ کو یاد کرنا اللہ کو یاد کرنے کی کسی بھی الفاظ میں کسی بھی شکل میں دعا کی صورت میں کسی بھی اسماع الحسنہ کو دل میں رکھ کے زبان پر پڑھتے رہنے کی صورت میں ہاں جی اللہ کو یاد کرنا اور عبادت بندگی کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد وجہدت کے کسی بھی طرف سے اور خاص طور پر مسلسل زبان پہ اللہ کا کوئی بھی ورد وظائف اپنی زبان پر جاری رہنا کسی بھی شکل میں ہاں جی اس کے فضائل جو ہے ثواب عجیر عالم اور ذکر کروں سلسلے میں جو ہے کل دارس نمراج کا تین سو پچانوے ابلک ہے شروع سے لے کر ابھی تک کا دعوت شریف کے دس نمبر 395 اور اوراد فتح کا دس نمبر 37 تو مدلق ذکر کے فوائد کے حوالے سے جو ہے آپ لوگوں کو کل دو حدیث کا ترجمہ آپ لوگوں کے مبارکانوں تک پہنچایا تھا کہ پہلا حدیث کے بارے میں یہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے دونوں ہون میرے ذکر سے ہلتے ہیں تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور جب اللہ قریب ہوتے ہیں تو اس کی حاجتیں سنتے ہیں اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں ہاں جی اس کا اپنے لطف و کرم سے نوازتے ہیں تو یہ اس حدیث جو کتاب جنت کے خزانے نام کی کتاب ہے اور اس کے حدیث نمبر 604 اور صفحہ نمبر 92 پر ہے اور انہوں نے اس حدیث کو السنت کی مشہور کتاب ابن ماجہ سے نقل کیا ہے اور دوسرے عدیث پیار نبی صلی اللہ نے فرمایا ایک شخص کو میں نے شب میں میں دیکھا کہ عرش لائی کے نور میں ڈبا ہوا ہے میں نے دریا کیا یہ کوئی یہ کوئی فرشتہ ہے کہا گیا میں کہا گیا نہیں میں نے پوچھا کوئی نبی ہے جواب ملا نہیں پھر میں نے دریا کیا آخر یہ کون ہے مجھے بتایا گیا یہ ایک بندہ ہے جو ہمیشہ ذکر لا کرتا ہے اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اور یہ اپنے ماں باپ کو برا نہ کہتا تھا ماں باپ کو بھی بہت خوش رکھتا تھا ان سے محبت پیار عزت و احترام کرتا تھا گویا کہ یہ فرمانا چاہتے ہیں. یہ حدیث بھی جو ہے جنت کتاب جنت الجنت کے حضانی کا حدیث نمبر 605 ہے صفحہ نمبر 92 پر ہے انہوں نے اس کو کتاب ہے. ابن ابی دنیا نمیشہ سے اس کی کتاب سے اس حدیث پر نقل کی ہے حدیث ہے نمبر 3 جہاں سے آج کا شروع ہوتا ہے اس میں فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں ہاں کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہارے مالک کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے فرمات کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہیں درجات کے اعتبار سے بہت بلند ہے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے اگر تم دشمن سے مقابلہ کرو اور مارے جاؤ یعنی شہید ہو جاؤ تو بھی اس عمل کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے تو کیا میں نے فرمایا ہاں جی کیا میں ایسی چیز عمل میں بتا دوں جس میں جو ان سب سے افضل ہے لوگوں نے عرض کیا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل ضرور بدلائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا ذکر کرنا ہاں جی اللہ کا ذکر کرنا تو یہ جواب دیکھو اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو ہمیشہ دل میں جگہ دے کے رہنا اپنے دل و دماغ سے اللہ کو کبھی بھی غائب ہونے نہیں دینا اور خود کو اللہ کے حضور میں ہمیشہ حاضر جاننا اور کبھی نہ خود اللہ سے اپنے آپ کو غائب کر سکتے نہ اللہ خود سے غائب ہوتی ہے ہاں جی اور ہمیشہ اس کی اللہ دل اور زبان اللہ کی یاد میں ہمیشہ مصروف رہنا ہمیشہ یاد میں غرق رہنا یہ جو ہے کہ ابن نے فرمایا یہ عمل تمام ان عام سے افضل ہے ہاں جی یہ عمل جو ہے گویا کہ ابن نے فرمایا ہاں جی کہ ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے درجات کے اعتبار سے بہت بلند ہے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بڑھ کرے اور اگر تم دشمن سے مقابلہ کرو اور مارے جا تو بھی اس عمل کے ثواب کو نہیں پہنچ پاتے زیادہ بعض ثواب اور ادھر ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا عمل ضرور بدلائے تو سرکار دو عالم صلی میں اللہ کا ذکر یہ حدیث بھی جو ہے اسی کتاب جنت کے خزانے میں کے حوالے سے اس کا صحاح نمبر 92 حدیث نمبر 606 ہے انہوں نے اس کو کتاب ترمیزی کے حوالے سے نقل کیا ہے ہاں جی تو یقینی بات ہے جو بندہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کی یاد میں رہتے ہیں تو جب اللہ کو یاد میں رہتے ہیں اللہ کو اس کے دل میں عظمت ہے ہاں جی اللہ سے اس کا مضبوط تعلق کے اڑاو ہے تو یقیناً یہی ذکر یہی باقی تمام خیرات کے سرچس میں بنتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ بندہ اللہ کو یاد کرتے رہیں اس کی فرائض انجام نہ دیں یہ نہیں ہو یہ بندہ اللہ کو یاد کرتے رہے اس کے جو ہے محرمات سے نہ کہہ یہ نہیں ہو سکتا جو ہے کہ اللہ کی جو یاد کرتے رہیں اور ایسا کوئی فعل انجام دے دے جسا اللہ ناراض کرتا ہو ناراض ہوتا ہو جسا اللہ تعالیٰ ہاں جی لہٰذا یہ بندہ جو سچ مچ اللہ کی یاد میں اگر ہمیشہ یاد رہتا ہے تو یہ سارے خیرات کا سر چشمہ بن جاتا ہے ہاں یہ ذکر یہ ذکر لسانی ہے ذکر لسانی اور خلوی میں انسان پختہ ہو جاتا ہے اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے زبان یاد میں مصروف تو یہ دو چیزیں انسان کو پھر باقی تمام خیرات کا سر ہو جاتا ہے اندر سے اس کو ہمیشہ نیک کاموں کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں نیک کاموں کی طرف رغبت دلاتے رہتے ہیں اور اس بندے کی جو ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض واجبات ہاں جی اور مقرحات محرمات سب سے جو ہے واجبات مصطبات فرحض پر عمل کرتے ہیں اور محرمات اور مقرحات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے کی ذکر کا عملی فائدہ یہ, یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ہاں زبان پر تو اللہ اللہ کرتے رہیں اور غیبت بھی کریں اللہ اللہ کرتے رہیں نماز نہ پڑھیں اللہو اللہو کرتے رہے پھر و کو حجور انجام دے دے اللہ و اللہ و کرتے رہے اور جو ہر ترقی گناہ کرتے رہے حرام کھاتے رہے ٹکلی خوری کرتے رہے دھوکہ دیتے رہے کاروباری کاموں میں ملاوٹ کرتے رہے ہر ان کی بےمانی بھی کرتے رہے اللہ کہتے رہے یہ تو ذکر ہی نہیں ہے ہاں یہ تو ذکر ہی نہیں یہ تو مذاق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے مطلب ہے کہ اس نے ذکر کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں اس مطلب ہے وہ اللہ کو حقیقت میں یاد نہیں کرے اللہ کو اپنے دل میں آباد نہیں کیا ہے بس زبان بھی ایک چیز پڑھ رہے ہیں جس کی حقیقت سے بھی وہ مکمل طور پر غلط ہے ناشنا ہے تو یہاں پر اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو کمال معرفت کے ساتھ اللہ کی عظمت کے ادراک کے ساتھ اللہ کی شان و شا، شوکت کے ادراک کے ساتھ جو سم پڑھتے ہیں اس کی معنی و مہوم و حقیقت کو دل و جان سے ادراک کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اور اللہ کو قریب سے دیکھتے ہیں ہاں جی قریب سے قریب تر پھر ہوتا جاتا ہے تو جب بندہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے کرتے تو پھر اللہ کی ناور میں ناممکن ہو جاتی ہے تو پھر وہ کل معصوم ہو جاتی ہیں ہاں جی معصوم میں فطری تو نہیں معصومِ کصبی بن جاتے ہیں اور اللہ کے جو ہے ولی اللہ میں شامل ہو جاتی ہیں تو یقینی بات ہے کہ اللہ کو دل و جان سے سچائے کے ساتھ یاد کرنا اور یہ دل و زبان میں اچھی طرح بیٹھ جائیں پختہ ہو جائیں اور اس کی معنی وخووم سے آجنا سے آجنا تر ہوتے جائیں گے جو جوں ذکر کی حقیقت کو جانتے جائیں گے اتنا ہی اللہ سے قریب سے قریب تر اور دوسرے سارے نیک کاموں کا ہاں جہ طرف جھینے کا یہ سب سے بڑا عامل اور ثباب ہے اس میں کوئی شہر نمبر چار دے ذکر الٰ حدیث جی نمبر ذکر علاحی سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے عذاب سے پیارے نبی نے فرمایا ہاں جی ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے ہاں جی پیارے نبی نے فرمایا یہ سب عادی سے تو پیارے نبی ہومایا ہے جی اور انہوں نے حضف سنت کے ساتھ نکل کیا ہے نقل کیا آصل اللہ کو نقل کیا وہ سنت وہ سارے ذکر نہیں کیا ہے شاٹ کر جی یہ بھی جو ہے کتاب جنت کے خزانے صفر نمبر ترانوے حدیث نمبر 607 ہے اور انہوں نے اس حدیث کو کتاب ترمیزی سے نقل کیا ہے پانچواں حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہاں جی جو شخص رات کی عبادت یعنی راتوں کو جانا ہاں جی رات کو عبادت نفل عبادت نفل بدن کے ذریعے سے اور مال خرچ کرنے سے اللہ کے راہنے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات دینے سے مستحبات مشتابی صدقات ہے یہ مراد مشتابی صدقات ہے زکوٰۃ وہ عاجیب زکوٰۃ مراد نہیں وہ تو دینے ہی دینے ہر سرد میں ہاں رات کی عبادت سے مراد جو ہے نفلی عبادتیں راتوں کو نوافلات میں گزارنا ہاں نماز تاجر اور دوسرے نوافلات میں رات گزارنا یہ مراد ہے تو جو شہر رات کی عبادت اور مال خرچ کرنے نماز خر مراد جو ہے مشتابی صدقات اللہ کے کی رضا کے لیے خرچ کرنے سے عاجیز ہو ہاں تو یا تو اس کے بعد جو ہے مال ہی نہیں ہے تاکہ اللہ کے رسم تو واجب صدقہ بھی دے دیں بھی یا جو ہے اتنی زیادہ نہیں صرف واجب تو ادا کر سکتے ہیں لیکن باقی کوئی مصعف صدقہ دینے کا اس کے پاس کوئی مال نہیں تو ہمارا جو شا اللہ کی راہ میں جو شاہ رات کی عبادت اور مال خرچ کرنے سے عازش ہو دشمن کے مقابلے سے بزدل ہو میدانی جام میں جا کے دشمن سے مقابلہ کرنے کی ہاں جہاد کرنے کی اس کے اندر ہمت شراش نہیں ہے یعنی بزلی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا اگر کریں تو دشمن کے مقابل کھڑے ہونے کی ہمت و شجاعت نہیں ہاں یہ میں نے میں توضیح دیا ہے یہ آصل تعدیث کیسا ہے دشمن کے مقابلے سے وزل ہو ہاں جی یہ سرگرمی نہ اس, اس کے راتوں کو جا سکتے ہیں نفل بادات میں اور نہ جو ہے نفلی صدقات دے سکتے ہیں اور نہ دشمن کے مقابلے میں جہاد میں شرکت کر سکتے ہیں بزلی کی وجہ سے تو پیارے نبی فلماتا ہے اس کو چاہے ویسے بندے کو چاہے ذکر لاہی کثرت سے کیا کریں تو اسے بندے کو چاہے ذکر لاہی کسرت سے کیا کریں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں گناہوں کی بخشی مانتے رہیں کوتاحوں کی معافی مانتے رہیں ہاں جی اور اللہ کو ہر کسی ہر زاویے سے کسی نہ کسی زاویے سے یاد کرتے رہیں تو یہ حدیثی ان ساری کمزوریوں کو پورا کرتی ہے ذکر اللہ کو جب وہ یاد کرتے رہیں گے ان کمزوریوں کو اس پورا کرتی ہے ذکر الہی یہ بھی جنت کے حضانے حدیث نمبر چار چھ سو آٹھ صفحہ نمبر ترانوے پہ یا جس انہوں نے کتاب ترمیزی کے حوالے سے ترمیزی کے حوالے سے نقل کیا جو ستہ میں سے حدیث نمبر چھ پھر اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی ملّہ کا ذکر اللہ کو یاد کرنے کے خضلت کے حوالے سے اور فرماتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئیں ہمارے چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئے جس مومن کو تو سمجھو دین و دنیا کی بلائی مل گئی ہے چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئیں تو سمجھو دین دنیا کی بلائی سفر وہ مل گئیں وہ کیا ہے نمبر شکر گزار دل اللہ کی نعمتوں پر ہمیشہ دل سے شکر کرتے رہنے کی جو خوبی ہے شکر گزار دل مل جائے زبان زاکر اور زبان پہ ہمیشہ اللہ کو یاد رہے یاد کرتے رہیں زبان زاکر اللہ اس کو دے شکر گزار دین اللہ اس کو دے بدن صابر اور مشکلات مصائب پریشانیوں میں ہاں جی بیماریوں میں مثبتوں میں اچھا صبر کرنے والے بدن یہ تین چیزیں تو اس میں بھی ذکر زبان ذاکر آیا ہے اس میں ہاں شکر گزار دل زبان ذاکر ہمیشہ اللہ کو زبان پر یاد کرتے رہنے والے زبان اللہ کسی کو دے بدن صابر مشکلات مسائل پریشانیوں میں صبر کرنے والے بدن اور چوتھی چیز بیوی نیک ہاں نیک بیوی جو اپنے مال اور نث میں شوہر کا کوئی گناہ نہیں کرتا اس بیوی جو شوہر جو اپنے مال اور نفس میں شوہر کا کوئی گناہ نہیں کرتا جو کہ شوہر کے متی اور فرمردار ہے ہر سے شوہر کے مال میں بھی جو ہے مال میں بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا جس سے وہ کہتے ہیں خاص کرتے جاتے ہیں اور کسی بھی حکم میں شوہر کی نافرمانی نہیں کرتا شوہر کا کوئی گناہ نہیں کرتا یعنی اسے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا شوہر کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نعمتی فرمردار ہے ایسی, ایسی زوجہ اگر کسی کو دے دیں تو یہ بھی ان چار عظیم نعمتوں میں سے ہے جو شکر گزار دل زبان ذاکر بدن ثابت کے مقابلے میں ایک شوہر نیک سال بیوی بی ہے جو اپنے شوہر کا اپنے نفس اور مال میں شوہر کی شوہر کا کوئی گناہ نہیں کرتا اس کی کسی حکم کی ناخرمن نہیں کرتا یہ بھی جنت کی حضان حدیث نمبر چھ سو دس صفحہ نمبر ترانوے پہ انہوں نے حدیث کی کتاب تیبرانی سے نقل کیا ہے ساتواں حجیت پیال نبی اکرم وسلم فرمایہ ذاکر اور غافل ایک شاعر جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا رہتا ہے اور یہ شاع جو اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہے کہ ان دونوں کی مثال ایسی جیسے زندہ اور مردہ جیسے زندہ میں ذاکر زندہ شاع معنی جو اس کا دل بیدار ہے ہاں اس کے دل بیدار ہے وہ اللہ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں تو ذاکر جو ہے زندہ شاذ کی مانن ہے اور غافل مردہ شاع ٹھیک ہے آپ دیکھو ذاکر کی کتنی بڑی اہمیت ہے مثال سے پیار نے فرمایا ذاکر اور غافل وہ شاع جو اللہ کو یاد کرتے رہے تین دل و زبان سے اور وہ شاع جو اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہے اس کی مثال جو ہے ایسی مثالیں جیسے زندہ اور مردہ ذاکر کی مثال زندہ شاع کی مثال ہے اور غافل کی شاعل مردہ شاع کی مثال چونکہ اس کا روح اور زندہ ہے اس کا روح اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کو مردہ تعبیر کیا یہ جو ہے یہ کہ حدیث بھی جنت کی خزانہ اسفا نمبر ترانوے حدیث نمبر چھ سو گیارہ ہیں انہوں نے اس حدیث کو بخاری شریف سے نقل کیا ہے تو باقی احادیث جو ہے آگے چل رہے ہیں حدیث نمبر آٹھ جو ہے پیارے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ذکر الہی پر فرفتہ ہیں ہمیشہ یاد الہی پہ فرفتہ ہے بھائی اور ایک لمحے کے بھی غافل نہیں ہوتا ہاں جو جو لوگ اس کے لاہے پر پھرتا ہیں قیامت میں ان کو ہر کوئی قیامت میں ان پر میں ان پر, میں ان پر کوئی بوجھ نہ ہوگا وہ بالکل ہلکے پھلکے ہوں گے ہاں جو وہ بالکل ہلکے پھلکے ان پر کوئی بوجھ نہ ہوگا کتنی بڑی نعمت ہے ہاں یہ جو لوگ ہلکے پھلکے ہیں کوئی بوجھ نہیں ہوش اور کوئی گناہوں کو بوجھ اس کے اوپر نہیں تو فوراً جرنل میں چلا جائے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی مشکل نہیں بڑی خوبصورت حاضری جو لوگ جکر لاہی پر فرفتہ ہیں ہمیشہ یاد ہی علام میں رہتے ہیں تو قیامت میں ان پر کوئی بوجھ نہ ہوگا وہ بالکل ہلکے پھلکے ہوں گے یہ بھی کتاب ترمیزی سے نقل کیا جنت کے کی خزانے صفحہ نمبر ترانوے حدیث نمبر 613 سو تیرہ ہے تو آج کے دس مہی پر اتفاق کرتے ہیں بقرہ ان شاء اللہ آگے چلے گئے